میں فتوا رشیدیہ میں دیوبندی ہوں سب کی کا بڑا صاف لکھا ہے کہ محمد بن عبد تھے اب ادھر شاگرد کہہ رہا ہے کہ وہ تو گستاخی کرتے رسول اللہ کی اور ڈنڈے کو اچھا کہتا ہے رسول سے اور یہ کہتا ہے عقائد اچھے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ منافع خانہ چال ہے حسین احمد مدنی کی جو جی بچنے کے لیے تاکہ عوام کہیں <سلام> یہ نہ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 یہ ہے نا فرمان آپ نے سنا ہے کیونکہ اس سے کیا مراد ہے اللہ کی توحید ہے سبحان حالا حالا اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ کی دن دن کہ دن اگر باہر کا ماحول سضا معاشرہ سنگت صحبت خراب نہ ہوتی اور ہر بچہ ہر بچہ اس ماحول کی غلاثت ماحول کی اور سنگت کی غلازت اور نپاکی سے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 ایسے ہے نا کی طاقت ہے کہ نہیں چکھنے کی طاقت یا की چکھنے کی طاقت ہے یا نہیں منہ کے ذریعے چکھتا ہے ایسے ہے نا چکھنا بولنا کہہ قوت جو آنکھوں میں ہے وہ قوت قوت سامی... باشرہ ہے دیکھنے کی طاقت جو کانوں قوت سامیا ہے سننے کی طاقت زبان میں ہے وہ چکھنے کی کو کہتے ہیں قوت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 کہ اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کے علاوہ بھی دیکھنے مد کے جو آلات رکھے ہیں بے شاق دیکھنے شاق شاق کے آلات ہیں آنکھیں ہیں بند ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا بھئی کیا دیکھا کیسی عجیب بات ہے سبحان اللہ, اللہ سمجھ, اللہ, اللہ, اللہ, بے سمجھ اللہ. نہیں آئی بات سبحان نہیں تو اب حضرت معلوم یہ ہوا کہ جو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 اس کو کہتے ہیں اجماع امت اجماع منا اتفاق امت کا اتفاق بے کچھ لوگ جائل بے وقوف کہتے ہیں دیکھو جی سکول کی تعلیم پر تو اجماع ہو گیا ہے اتفاق ہو گیا ہے میں نے کہا خنزیر کے بچے لاکھوں لوگ مواب. یہ ابھی چند سال ہوئے پیچھے بزرگان دین جتنے تھے وہ سارے مخالف میاں صاحب رحمۃ اللہ شرما میں نے آ... آ... آ... انگریزی تعلیم علماء ماں بشاق کی نظر میں موضوع لگایا ہے اور اب اس وقت جو, جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ سب مخالف ہیں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 دوست کی جاتی ہے نا؟, نا تو پولیس والے باڈی گارڈ والے حکومت والے باڈی گارڈ دیں گے نا. <laughs> نا. وہ کہتا کہ کل کا مرتا آج مر جائے جان چھوٹ ہے لیکن ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے پتہ کیوں جیسے کتا ہوتا ہے نا جو کتا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 بات تو انگریز بہترین کیسے ہی <تصفح> دیخ دیخ ہیں انگریز نے تو یہی کام کیا بالکل جو کتنے ہیں وہ کیا پڑھا رہے ہیں یہ <تصفح> پڑھا کر پھر کہتے ہیں کہ انگریز ہمارے موسم ہے اچھا یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انگریز ہمارے ہاں موسم کیا کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بس انسان ہے تو وہی ہے سب کچھ ہے تو وہی ہے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 اور یہاں پر <laughs> خدا کا بندہ میں نے کہا بدبخت سیاسی سیاسی پابندی دینی آزادی یہ کام ہے کن کا